محمد وبارک وسلم اللہ نے اس کائنات زمین و اسمان کو بنایا ہے اور ارشاد فرمایا کلو شعلی کل اللہ وجہ کہ ہر چیز کو ہلاک ہونا ہے سوائے اس کے چہرے کے تو جہاں اس سے انسان مراد ہیں جنات مراد ہیں حیوانات مراد ہیں وہاں اس سے یہ کائنات بھی مراد ہے کہ اس کائنات کو بھی آخر فنا ہونا ہے اور اس کائنات کو ختم ہو جانا ہے لیکن ایک انسان کا مر جانا یہ ایک چھوٹا امر ہے ایک چھوٹی چیز ہے اور اس کے بالمقابل پوری کی پوری کائنات کا فنا ہو جانا زمین و آسمان کا ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا سارا نظام تل پٹ ہو جانا یہ ایک بہت بڑا بہت عظیم الشان معاملہ ہوگا اسی لیے اس کو قیامت کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے اور اس کی علامات احادیث میں بکثرت آئی ہیں ان کو اشرات الساعہ کا جاتا ہے اور اشراتُ الساعہ کے نام سے بہت سے باب احادیث کے اندر قائم کیے گئے ہیں لیکن اس سے پہلے حدیثوں کے اندر کتاب الفتن کے نام سے علیحدہ باب قائم کیے گئے ہیں جن میں قیامت کے قریب جو بڑے بڑے فتنے ہوں گے ان کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے انہیں فتنوں میں ایک بڑا فتنہ وہ دجال کا فتنہ ہے اور اس فتنے کی بڑی بڑی علامات بیان کی گئی ہیں اور اس کی صفات بیان کی گئی ہیں تاکہ لوگ اس بارے میں جان سکیں اور قیامت کی تیاری کر سکیں اور دجال کے فتنے سے بچ سکیں چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو رہنمائی فرمائی ہے وہ ایسی عظیم الشان ہے کہ خود آپ علیہ السلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جتنی معلومات میں نے دجال کے بارے میں دی ہیں وہ اس سے پہلے کبھی کسی نبی نے نہیں دی یہ آپ علیہ السلام کا اعجاز تھا کہ چودہ سو برس پہلے آپ اتنی وضاحت سے قیامت کے بارے میں معلومات فراہم کر رہے تھے چنانچہ ایک علامت کتاب الفتن سے ایک چھوٹی سی علامت پڑھتا ہوں انبی ہو رہیت رضی امبا تعالا قول قول رسول علیہ وسلم تب لغل مساکین اعلیٰ ظہیر کل تلی سہیلن فقم ذالک میلن مدینہ اعلی قزا و قضا میلن حضرت ابو حریر رضی بہت انس شاد ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب مدینہ منورہ کے مکانات احاب یا یہاب تک پہنچ جائیں گے زہیر جو راوی ہیں وہ اسماعیل اپنے استاج سے پوچھتے ہیں کہ یہ علاقہ مدینہ منورہ سے کتنے فاصلے پر ہے تو فرماتے ہیں کہ اتنے اتنے فاصلے پر ہے چنانچہ اس وقت جو مدینے کی آبادی ہے وہ اس سے بہت زیادہ باہر جا چکی ہے بہت زیادہ باہر جا چکی ہے اور کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے تو اس وقت پورا مدینہ منورہ وہ اس وقت کی جو مستحد نبوی ہے اس کے اندر ہی موجود تھا اور اب وہ بہت زیادہ باہر جا چکا ہے چنانچہ یہ احادیث کے اندر جب آدمی غور کرتا ہے تو قیامت کی بہت ساری نشانیاں اور فتنے بہت سارے بیان کیے جاتے ہیں اور آپ لیہسلام نے ایسی خبریں دی ہیں جن کو انسان حیران ہوتا ہے کہ آج ہم اپنی آنکھوں سے ان خبروں کو ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں چنانچہ جو علامات کبرہ ہیں قیامت کی جو بڑی بڑی علامات ہیں جو قیامت سے پہلے ظاہر ہوں گی جن کو اشرات السعال قریبہ کہا جاتا ہے یا قیامت کی کبرہ علامات کہلائی جاتی ہیں وہ دس علامات ہیں وہ دس علامات ہیں جو امام مسلم نے حضرت حضیفہ بن اسید البخاری سے انصاری سے نقل کی ہیں اور ان کے بارے میں آپ السلط کے کی حدیث یوں ارشاد ہے کہ ہم نیچے بیٹھے قیامت کے احوال کے بارے میں مذاکرہ کر رہے تھے اور آپ علیہ السلاۃ نے اوپر ایک چوبارے سے جھانکا اور فرمایا کہ تم قیامت کے بارے میں مذاکرہ کر رہے ہو قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ تم دس علامات نہ گن دو تو ان علامات میں آپل السلط اسلام نے جو گنتی کی اس میں دس چیزیں آپ اسلام نے گنوائیں اور اس میں ایک بڑی علامت دجال کی ہے چنانچہ چند حدیث دجال کے بارے میں سن لیجئے کہ دجال کون تھا کون ہوگا اور اس کی کیا خاص علامات ہوں گی جو علامات بڑی بڑی ہیں ان کو ایک ترتیب سے میں شمار کروں تو سب سے پہلے تو حضرت مہدی علیہ السلام کا ظہور ہے اس کے بعد پھر خروج دجال ہے پھر نزول حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول مسیح ہے اور پھر خروج یاجوج ماجوج ہے یہ چار بڑی علامات ایک ترتیب سے واقعہ ہوں گی اس کے بعد پھر آخر میں کچھ زمانے کے بعد جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جائے گا اور اس کے بعد پھر قیامت کے قریب جا کر خروج دعبۃ العرض اور طلوع شمسی من المغرب یعنی صفا پہاڑی سے ایک بڑا گردن نکلے گی اور اسی طرح مغرب سے سورج طلوع ہوگا اور اس کے بعد تین جگہ سے زمین دھنسے گی تو یہ بڑی بڑی علامات ہیں دجال کا لغوی دجال دجل سے نکلا ہے دجل کا لغوی معنی ہی فراڈ کرنا دھوکہ دینا ہے اور یہ دجال ایک شخصیت ہے یہ دجال ایک شخصیت ہے ایک پرسنالٹی کا نام ہے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت یورپ اور امریکہ وغیرہ یہ دجال ہیں تو یہ جان لیجئے کہ دجال ایک خاص شخص ہے جو کہ اس وقت ایک جگہ پہ بند ہے ایک غار میں بندہ ہوا ہے اور جب وہ نکلے گا تو وہ ساری زمین کو پھر جائے گا وہ ساری زمین کو پھر جائے گا چنانچہ ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھتا ہوں ان نواس نے سمعان رضی امباہ تعلی زکر رسول المبا علیہ وسلم ذاتا غات آپ نے ایک روز دجال کی بارے میں بیان کیا فخف فضا فی و تو آپ نے کبھی فتنہ کی تحقیر کی اور کبھی اس کی عظمت بیان کی حتا زننہ ہو فیتا فتی یہاں تک کہ ہم اتنا ڈر گئے کہ ہمیں یہ گمان ہونے لگا کہ وہ کھجوروں کے جھنڈ میں موجود ہے فلم ماں روح پر جب ہم شام کو حاضر ہوئے عرف فضالی کا فینہ الہ تو آپل اسلام نے پہچان لیا کہ یہ دجال سے خوف دنا ہیں فقال ما شعنکم قلنا یا صلی اللہ ذکرت الدجال غداتا فخفزتا فیہ ورفعتا حتی ذننہو فی تائفت النقص ہم نے وہ ساری بات نکل کی فقال غیر الدجال اخوفنی علیکم آپ نے فرمایا کہ میں تم تمہارے بارے میں دجال کے علاوہ دوسرے فتنوں کا اندیشہ رکھتا ہوں این یقروجو عنا فیکم فینہو حجیجوہو فن حجیج ہُون کم اگر وہ میری زندگی میں نکل آیا تو میں اکیلا ہی کافی ہوں گا وہ اخرج و لستی کم فمر حجیج نفسی ہی تو اور اگر میرے بعد وہ نکلا تو پھر ہر شخص کو اس کا مقابلہ خود کرنا ہوگا واللہ خلیفتی علی کلی مسلمین اور اللہ ہر مسلمان پر میرا خلیفہ اور نگہبان ہوگا یعنی میں موجود نہیں ہوں گا اللہ جل جلالہ خود ہی نگہبان ہوں گے انہو نح شاہ بن وہ ایک نوجوان ہوگا جس کے گنگریالے بال ہوں گے اینہو اس کی آنکھ پھولی ہوئی ہوگی اشب بھی عبد العض ابن قطن گویا کہ میں اسے مدینہ میں ایک شخص عبدالعضا بن قطن اس کے ساتھ تشبیح دیتا ہوں فمن ادرک منکم فلیقر علی فوات حصورۃ القحفی جو بھی آدمی اس کو پائے اس سے چاہیے کہ وہ صورت کہف کی ابتدائی دس آیات پڑا کرے دوسری روایت میں ہے کہ آخری دس آیات پڑا کرے تو ہم آج کل کے جو احوال چل رہے ہیں اپنی ترتیب بنا لیں کہ روزانہ صورت کہف کے آخری دس آیات اور پہلی دس آیات دونوں پڑھ لیا کریں پھر فرمایا ان نو خاد بین الشام والعراق وہ ایک شام اور عراق کے درمیان میں نبودار ہوگا ف یمینا وعاس شمالا اور وہ کبھی شام کبھی دائیں جائے گا کبھی بائیں جائے گا اور فساد برپا کرے گا یا عباد فصب اے اللہ کے بندو ثابت قدم رہنا یا رسول کل نہ یار فل عرض ہم نے عرض کیا اللہ کے نبی اس نے کتنی دیر زمین پر رہنے ہیں یومن صرف چالیس دن وہ مدی زمین پر رہے گا آگے سنیے یومن کا سنتین پہلا دن ایک سال کے برابر و یومن کا دوسرا دن ایک مہینے کے برابر و یومن کا جمعین تیسرا دن ایک ہفتے کے برابر و ساعر ایام ہی کا ایاام کمب اور باقی چار دن چار دنوں کے برابر فضا علی کلبی یہ جو پہلا دن ہوگا جو ایک سال کے برابر ہوگا اس میں ہماری نمازوں کا کیا بنے گا سبحان کی شان ہے یہ نہیں پوچھتے کہ ہماری روٹی کا کیا بنے گا فتنہ ہوگا ہمارے گھروں کا کیا بنے گا کہتے ہیں ہماری نمازوں کا کیا بنے گا ایک دن کی نمازیں کافی ہو جائیں گی قول اللہ اک لہو قدرہو نئی نئی اندازہ لگانا اور نمازیں پڑھتے رہنا قلنا یا رسول اللہ وما اسراؤه في الارض اب یہ بات ہے جو میں اس وقت سمجھانا چاہ رہا ہوں کتنی سپیڈ ہوگی قال کل غیسی استتبرت ريحو جیسے بادل جس کو وہ ہوا تیزی سے اڑائے پھر فرمایا فياتي على القوم فيدعوهم وہ ایک قوم کے پاس آئے گا وہ ان کو دعوت دے گا فیو وہ یس تجیب نل تو وہ ایمان لے آئیں گے اس پر اور اس کی بات مان گے فی امر فتم ترو تو وہ حکم دے گا تو آسمان ان پر بارشے بسائے گا ولز فتم بھی تو زمین فسنے اگائے گی فطروح ضرور تو وہ ایسے ان کے جانور شام کو آئیں گے کہ ان کے کوہان پہلے سے لمبے تھن بڑے اور کوکھے تنیوی ہوں گی پھر کیا ہوگا پھر وہ ایک دوسری قوم کی طرف جائے گا بر بھی نہیں پاڑا ان کو دعوت دے گا تو وہ انکار کریں گے وہ کیا کریں گے انکار کریں گے تو وہ ان سے لوٹے گا ان کو قحط زدہ کر دے گا ان کے پاس ان کا کوئی مال نہیں رہے گا پھر وہ ایک زمین کے پاس سے گزرے گا اور کہے گا کہ اپنے خزانے نکال دے تو زمین خزانے یوں نکالے گی جیسے شہد کی مکھیاں اپنے سرداروں کے پاس آتی ہیں اور پھر آگے لمبی حدیث ہے جو کہ جاجوج معجود حضرت عیسیٰ علیہ السلط اسلام کے خروج کو بیان کرتی ہے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دجال کی سپیڈ اتنی زیادہ ہوگی کہ زمین پہ اس کا چلنا پھرنا بہت سورج سے ہو جائے گا فاصلے اس کے لیے کوئی وقت نہیں رکھیں گے دوسری بات دجال کی آواز جیسا کہ کل بھی بیان کیا تھا کہ وہ بولے گا اور مشرق سے مغرب تک اس کی آواز سنائی دے گی معلوم ہوا کہ دجال کی آواز کے لیے بھی کوئی مشکل نہ رہے گی ایسا آلہ یا ایسی چیزیں ایجاد ہوں گی کہ اس کی آواز ہر جگہ سنائی دے گی تیسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ دجال کو زمین کی سیرابی اور بارشوں کے اوپر خاص کنٹرول حاصل ہوگا اور وہ جس کو چاہے گا وہ زمین کو سراب کرے گا بادلوں کو کنٹرول کرے گا ہوائیں چلائے گا اور وہاں زراعت ہوگی اور جدر چاہے گا ہوا کو اور بارشوں کو بند کر کے اس قوم کو قہد میں مبتلا کر دے گا اس کے علاوہ اگلی روایتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کو خاص طور پہ علاج معالجے اور زندگی کے بارے میں بھی چیزیں حاصل ہو جائیں گی چنانچہ اگلی روایات میں پڑھ نہیں رہا اس وقت اس میں یہ ہے کہ وہ کسی آدمی کو کہے گا کہ میں تمہارے ماں باپ کو زندہ کر دوں تو وہ کہے گا کہ ہاں کر دو تو میں ایمان لے آؤں گا چنانچہ وہ ان کے ماں باپ کو زندہ کر دے گا محدثین نے فرمایا کہ شیاتین ہوں گے جو اس کے ماں باپ کو زندہ کریں گے یا ہو سکتا ہے کہ کلوننگ وغیرہ کسی طریقے سے وہ اس کے ماں باپ کو دوبارہ زندہ کر ڈالے تو گیا کہ میڈیکل سائنس کے اندر اس کو خاص جو ہے وہ چیز حاصل ہو جائے گی جس کی وجہ سے وہ میڈیکل سائنس میں بھی کارنامے انجام دے گا تو رفتار کے اندر آواز کے اندر صورت کے اندر زمین کے سرابی اور زمین کو کنٹرول کرنے کے اندر اسی طرح یہ معلوم ہوا کہ زمین کی حرکت کو روک دیا جائے گا اور یہ جو صبح و شام کا چوبیس گھنٹے کا نظام ہے یہ اس کو سانکد کر دیا جائے گا چنانچہ پہلا دن ہی ایک سال کے برابر ہو جائے گا یہ وہ کچھ علامات ہیں جو میں نے درجال کے بارے میں آپ کے سامنے پڑھی ہیں میں ایک بہت اہم نکتہ عرض کرنا چاہتا ہوں غور سے سماعت کیجئے گا یہ قوانین قدرت ہیں جن کی تصخیر کی جا رہی ہے اور یہ تسخیر سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذریعے سے کی جا رہی ہے جو اللہ جل جلال, جلال انسان کو علم دیا ہے اس کی بنیاد پر یہ تسخیر کی جا رہی ہے اور یہ اللہ کی دی ہوئی طاقت ہے تو یہ قوانین قدرت پر یہ جو تسخیر اللہ نے سائنس کے ذریعے سے دجال کو عطا کرنی ہے یہ تسخیر اللہ جلال جلالہ نے موج طور پہ بہت سارے نبیوں کو بھی عطا کی تھی سلیمان علیہ اللہ کو ہوا کے اوپر تصخیر عطا کی تھی وہ اسی طرح بہت سپیڈ سے چھ مہینے کا سفر آدھے دن میں طے کر دیا کرتے تھے میڈیکل سائنس پہ حضرت عیسیٰ کو ایسی تسخیر عطا کی تھی موج طور پہ کہ وہ واقعتاً مردوں کو زندہ کر دیتے تھے کوڑیوں کو ٹھیک کر دیتے تھے حضرت داود السلام کی آواز کو ایسی تسخیر عطا کی تھی کہ پہاڑ بھی ان کے ساتھ اور پرندے بھی ان کے ساتھ پڑتے تھے ہاں حضرت صلی اللہ وسلم کے ادنا خادموں کو حضرت عمر کو یہ تسخیر عطا کی تھی کہ وہ مدینے سے ہزاروں میل دور بغیر کسی آلے کے ساریہ رضی متن کو پیغام پہنچا دیتے تھے تو انبیاء کو یہ تسخیر اللہ, جل اللہ جلالہ موج ذاتی طور پہ عطا کی تھی دجال اور اس کی فالوورس کو یہ تخیر نے قدرت کی سٹڈی اور اس کے سائنس کے ذریعے سے عطا کی جائے گی کی فرق کیا ہے ذرا سمجھیے گا بہت اہم بات عرض کرنے لگا ہوں انبیاء علیہ السلط نے اس تصخیر کو ان مجزاد کو اللہ کا پیغام سنانے اور لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کی طرف استعمال کیا اور دجال یہ غیر معمولی تسخیر قدرت قوانین قدرت کی تسخیر کر کے یا ان کو سمجھ کے اور اسباب قدرت کی غیر معمولی تسخیر کر کے میڈیکل سائنس ہوا آواز اسپیڈ اور یہ ساری چیزیں جن کا نقشہ ان حدیث میں بیان کیا گیا ہے وہ کیا کرے گا کفر اور کفریات باتوں کو زمین میں پھیلائے گا بس صرف یہ فرق ہے یہ چیز انبیاء علیہ السلاط اسلام کو عطا کی گئی تھی لیکن دجال کو یہ چیز جب عطا کی جائے گی تو وہ کیا کرے گا وہ اس کو کفر کے لیے استعمال کرے گا چنانچہ یہ بعد میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں بخاری مسلم میرے سامنے مسلم پڑھی ہے آنس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدجال ممسوہ العین مقتوب بین عینیہ کافر ثم تحجہ کافر یکرعوہ کل مسلم آپ نے فرمایا کہ دجال ایک آنکھ والا ہوگا کانی آنکھ والا ہوگا اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہوگا پھر آپ نے ہجے کیے کافارا اور فرمایا کہ ہر مسلمان اسے پڑھے گا چاہے وہ ان پڑھ ہو یا پڑھا لکھا ہو تو میں عرض کر رہا تھا کہ دجالیت وہ کیا ہے وہ تسخیر کائنات اور تسخیر وسائل قدرت کے ذریعے سے کفر کو پھیلانا ہے اور اللہ کی وحدانیت کا انکار کرنا ہے انبیاء کو یہ تسخیر عطا کی تھی وہ اللہ کی توحید اور اس کی ذات کے ثبوت کے لیے اس کو استعمال کرتے تھے اور دجال اس کو استعمال کرے گا کفر کے لیے اور وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا تو اب میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں اور یہ عرض کرتا ہوں کہ اس وقت جو دجالی تہذیب ہے اور جو لوگ دجال کے لیے ہم اسٹیج ہموار کر رہے ہیں وہ اس مقام پر ابھی نہیں پہنچے کہ وہ خدائی کا دعویٰ کر سکیں یہ اس خاص پرسنالٹی نے آ کے خود کرنا ہے جس کا نام دجال ہے جو کانا ہوگا اس وقت یہ تسخیر اپنی انتہائی اسٹیج کو پہنچ چکی ہوگی لیکن غور کیجئے اس وقت جتنی تسخیر کی جا چکی ہے میڈیکل سائنس کی ہو ہوا کے اوپر فاصلوں کو تیزی سے طے کرنے کی ہو یا آواز جو کہ میڈیا کے ذریعے سے پہنچائی جا رہی ہے اس کی ہو اس سب سے مقصود کافاراں ہے کفر ہے کفر ہے بے دینی ہے اللہ تعالیٰ کا انکار ہے دہریت ہے انکار آخرت ہے شکوک و شبہات ہیں اس کی ابتداء نظریہ ارتقاء ہے انسان بندر کی اولاد ہے بن مانس کی اولاد ہے یہ اس کا آغاز ہے نقطۂ آغاز ہے اور آج انکار آخرت ان وہی اور انکار خدا یہ اس دجالی تہذیب کا سرمایہ ہے اس کا تر امتیاز ہے یہ سارا میڈیا یہ یونیورسٹیز یہ بڑے بڑے ادارے یہ سب کیا کر رہے ہیں یہ تعلیم کا نظام یہ سب کیا ہے یہ انکار خدا اور انکار آخرت کے اوپر ہمیں کھینچ رہا ہے دجال تو ابھی نہیں آیا جو یہ کہے گا کہ میں خدا ہوں اس سے پہلے یہ نہیں کہا کوئی کہہ رہا سائنس یہ نہیں کہہ رہی کہ میں خدا ہوں لیکن سائنس کا فارا کفر کے اوپر ہمیں لے کر آ رہی ہے اور جتنی تیزی سے لا رہی ہے جتنی فورت سے لوگوں کا ایمان کھینچا جا رہا ہے میں حیران ہوتا ہوں کہ آگے جا کے کیا بنے گا علومیناتی جس کا خفیہ ایجنڈا یہ ہے کہ دو ہزار تیس تک دنیا کی آبادی کو بہت زیادہ کم کیا جائے یہ اس کا پہلا ٹرائل ہے کرونا وائرس <تصفح> یہ کیا ہے یہ بایولوجیکل وارفیئر ہے جس میں جیسا کہ میں نے کل بھی اشارہ کیا تھا جن حضرات نے بیان سنا ہے ایک انجانا خوف اور ایک ہی دشمن جو کہ نظر نہیں آ رہا وائرس کی شکل میں اس کو تمام دنیا پر مسلط کر دیا تمام گورنمنٹیں تمام حکومتیں گھٹنے ٹیک چکی ہیں یہ تو ابھی ابتدائی ٹیسٹ کیس ہے یہ تو ابتدا ہے صرف اسی کے ذریعے سے اگلے تین سال میں پینسٹھ ملین انسانوں کو موت کے گھاٹ اتارنا ہے کیوں کیونکہ دجال جس نے ایک دنیا کو کنٹرول کرنا ہے ایک شخصی حکومت ایک مذہب ایک قانون اس کے لیے سات ارب انسانوں کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہے اس کے لیے لازمی طور پہ انسانوں کی ایک عظیم اکثریت کو موت کے گھاٹ اتارنا ہوگا اور یہ موت کے گھاٹ اتارا جا رہا ہے پہلے یہ متفرق طریقے سے اتارا جا رہا تھا یعنی کہ عراق پر جنگ مسلط کی دس لاکھ آدمی مار دیے افغانستان پہ جنگ مسلط کی آٹھ لاکھ آدمی مار دیے برما پہ جنگ مسلط کی ڈھائی لاکھ آدمی مر گئے لیکن اس وقت ہم مطمئن تھے کہ یہ مصیبت تو برما پہ پڑی ہے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے یہ مصیبت تو عراق پہ پڑی ہے یہ مصیبت تو شام پہ پڑی ہے ہم تو سب مزے کر رہے تھے اب ایک عظیم الشان عالمی مصیبت پڑی ہے اس میں ٹارگٹ مسلمان تھے اب ٹارگٹ دہریے ہیں اب ٹارگٹ کمیونسٹ ہیں اب ٹارگیٹ یورپ کے عیسائی ہیں اب ٹارگیٹ امریکہ کے عیسائی ہیں اب بلا مذہب بلا تفریق مذہب اور رنگ و نسل نیا وار کیا گیا ہے تو ہم سب کے ہوش اڑ چکے ہیں ہر بندہ دہشت زدہ ہے اور کانپ رہا ہے کہ میرا کیا بنے گا آگے آگے دیکھیے یہ تو پہلا ٹیسٹ ٹرائل کیس ہے اس کے بعد آگے دیکھیے کیا ہوگا ابھی آپ دیکھیں کس قدر تیزی سے بھوک اور ننگ دنیا میں آ رہی ہے بندہ حیران ہوتا ہے کہتے ہیں کہ ابھی یہ پہلا ٹرائل ہے اس ٹرائل کے بعد میں میں نہیں جانتا دو مہینے تین مہینے چار مہینے یا چھ مہینے کے اندر اندر اس کی ویکسین ایجاد کر دی جائے اس کی ویکسین کس نے ایجاد کرنی ہے بڑی حیران کن بات آپ کو عرض کروں ہم خود مسلمان یا دنیا کی حکومتیں چند ان ملٹی نیشنل فارماسیوٹیکل کمپنیز کی محتاج ہیں جو اس کی کوئی ویکسین ایجاد کریں گے ہم کتنے بھولے ہیں یہ ویکسین ایجاد ایجاد کرنے والی کمپنیاں جن کی طرف ہم التجای نظروں سے دیکھ رہے ہیں یہ تو خود دجالی پروگرام کا حصہ ہے بل گیٹس کی گیٹس اینڈ لنڈا فاؤنڈیشن ملنڈا فاؤنڈیشن نے کرونا وائرس کے آغاز ہونے سے پہلے ہی اس کو آئیڈینٹیفائی کر کے اس کی ویکسین بنانے کے حقوق اپنے لیے خرید لیے تھے اب دنیا میں کوئی ایجاد نہیں کر سکتا وہی وہ لائیں گے جنہوں نے یہ مرض اور وائرس پھینکا ہے اور وہ ابتدائی ٹیسٹ کیس کے بعد اس کو بہتر کریں گے اس وائرس میں جو خامیاں رہ گئی ہیں ان کو درست کریں گے اس وائرس کے ذریعے سے پوری دنیا کی جو معاشی ناکہ بندی مطلوب تھی یہ اس کا پہلا ٹیسٹ کیس کامیاب رہا سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ لوگ اس کو تعاون کی طرح کی وبا سمجھ رہے ہیں اور وہی معاملہ کرنا چاہتے ہیں جو تعاون کا ہوا تھا حالانکہ یہ تعاون کی طرح نہیں یہ تو ایک بنائی ہوئی ایک سازش کے صحت پھینکی ہوئی بیماری ہے جو کہ وبا نہیں کوئی اور ہی چیز ہے اور یہ میں نے بل گیٹس کا کل انٹرویو سن رہا تھا کہ وہ کہتا ہے کہ یہ ریسپریٹری وائرسز کے لیے ہم تیار نہیں ہیں ہم تیار نہیں ہیں اس قسم کی پیناڈیمک وائرسز کے لیے جو دنیا کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہوں گے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو پہلے سے یہ بات کیسے پتہ تھی کہ یہ کووڈ نائنٹین جو ہے وہ آنے والا ہے تو یہ لوگ خود ہی اس کی ویکسین بھی ایجاد کریں گے اور خود ہی اس کو چلائیں گے چند مہینے بعد کچھ سکھ کا سانس آئے گا پھر معلوم نہیں اگلا وار جو اس سے زیادہ ہیبت ناک ہوگا وہ کب کیا جائے گا معلوم نہیں اور اس سے کتنے ملین لوگ مریں گے معلوم نہیں تو میں اپنی بات کو دوبارہ دہراتا ہوں کہ درجال تو ابھی نہیں آیا اور معلوم نہیں کتنے برس بعد آئے گا لیکن یہ دجالی تہذیب یا دجال کے علم بردار اس تہذیب کا جو اس وقت وار ہے وہ ہمارے ایمان پر ہے لوگ اندر بیٹھے کانپ رہے ہیں اللہ جللہ جلال پر یقین اٹھ گیا ہے اور ہم اسباب اور مغرب کے بتائے ہوئے میڈیا کے پیچھے اندھا دھن دوڑ رہے ہیں وہ ایک بات کرتا ہے ہم اس کو فالو کرتے ہیں وہ دوسری بات کرتے ہیں ہم اس کو فالو کرتے ہیں ہمیں کچھ پتا نہیں کہ ہم نے کدھر جانا ہے علماء ہیں تو وہ بھی پریشان ہیں ایک طرف سے ایک بات سننے کو ملتی ہے دوسری طرف سے دوسری بات سننے کو ملتی ہے حالات ایسے عجیب ہیں کہ حدیث کی صحیح انٹرپریٹیشن کرنے ہی کی سمجھ نہیں آ رہی کہ حدیث کی صحیح انٹرپریٹیشن کیا ہے اس وقت یہ وہ حق اور باطل کا مغلوبہ ہے جو مچ جائے گا اور انسان کو سمجھ نہیں آئے گی کہ حق کدھر ہے اور باطل کدھر ہے چنانچہ دجالیت کی جو حملہ ہے وہ اب تیز ہو گیا ہے فقر و فاقہ کے لیے تیار رہیے کتنے مہینے کا راشن آپ اپنے گھروں میں جمع کر سکیں گے جب زمینیں ہی فصلیں اگانی بند کر دیں گی تو راشن کہاں سے آئے گا مومن کی خوراک تو اللہ کا ذکر ہوگی جنہوں نے آج تک ذکر کی عادت ہی نہیں بنائی ان کو کیسے جو ہے وہ اس وقت ذکر سے ان کی بھوک مٹے گی اور میں پھر وہ بات کروں گا جو میں نے کل بھی عرض کی تھی محترم سامعین کہ موت اس کا سامان بہت تیزی سے ہوگا یہ وائرسز ہوں یا جنگیں ہوں کیونکہ الومیناٹی جو خفیہ تنظیم ہے وہ اس وقت ڈی پاپولیشن آف دی ورلڈ کے ایجنڈے پر بہت تیزی سے بہت تیزی سے کوشش کر رہی ہے چنانچہ موت کا کچھ پتا نہیں کہ کب آ جائے گی اور کب ہمیں آ کر پکڑ لے گی کچھ پتا نہیں تو ہم موت سے ڈرنا چھوڑ دیں بلکہ موت کی تیاری میں لگ جائیں موت ناکامی نہیں ایسی موت مر جانا جس میں اللہ کو راضی کرنے کی محنت نہ کی ہو یہ اصل ناکامی ہے یہ اصل خسارہ ہے ہم میں یہ موضوع تو کل کا ہے لیکن آج میں اس میں صرف چند باتیں ارض کرنا چاہتا ہوں اور وہ ہے خروج مہدی کے بارے میں کہ آپ علیہ السلات والسلام نے فرمایا کہ ایک بادشاہ کی موت پر اختلاف ہوگا اور یہ اختلاف کب ہوگا حضرت عمر بن شعیب اپنے والد اور اپنے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ رسول وسلم نے فرمایا کہ زی قعدہ کے مہینے میں قبائل کے درمیان کشمکش اور معاہد چھکنی ہوگی تک حاجیوں کو لوٹا جائے گا فَتَكُونُ مَلْحَمَةٌ ان اور مینا میں بہت جنگ ہوگی یق وَيَسِيلُ قتلا حد حَتَّى دیما ام آلہ اکبت الْجَمْرَةِ یہاں تک کے اکبر اکبر جمرا پر بھی خون بہ رہا ہوگا وہ یا حروبہ یہاں تک کہ ان کے صاحب مہدی علیہ السلام بھاگیں گے فیاتی بین اور رکنی وال مقام اور وہ مقامی ابراہیم اور رکن کے درمیان آ کر پناہ لیں گے فیوبا یا اوا ہوا اور ان کی بیعت کی جائے گی حالانکہ وہ اس کو پسند نہیں کر رہے ہوں گے یہ کیا ہے بادشاہ تو شاید مر چکا ہے ایسا اختلاف پہلے کبھی نہیں ہوا صرف ذیل کا انتظار کیجئے لیکن اس سے پہلے سنیے انفیروزی قال قال رسول اللہ علیہ وسلم یقون پہلی روایت جو تھی وہ مستدرک حاکم کی تھی یقون اسی رمضان سعتن قالو یا رسول البا فی اول ہی اوفی وسطی ہی اوفی آخری ہی قال اللہ بل فن فن نصف رمضان اللہ نبی نے فرمایا کہ رمضان میں ایک زبردست آواز آئے گی لوگوں نے کہا اول میں درمیان میں آخر میں کہا نہیں درمیانی رات میں سبعون یسعک لہو سبعون حتی اذا کانت لیلت النصف لیلت الجمعہ یکون سوت من السماء یسعک لہو سبعون علفا ویسم سبعون علفا جب آپ نے فرمایا نصف رمضان میں جمعہ کی رات ہوگی تو اسمان سے ایسی زبردست آواز آئے گی کہ ستر ہزار آدمی بے ہوش ہو جائیں گے اور ستر ہزار آدمی بہرے ہو جائیں گے یہ بھی دجال مہدی علیہ السلات وسلام کی علامت میں سے ہے کہ یہ آواز آئے گی آواز یہ آواز آئے گی فرمایا یارسول <تصفح> فمین سال ممن امتی کا پالمن لذیم بئی تب سجودی و جہر تقبیر اللہ تعالی اول سی روال و یغارو الحاظ تو آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ بچیں گے جو اپنے گھروں میں رہے اور سعدوں میں گر کے پناہ مانگتے رہے اور زور زور سے تقبیریں کہتے رہے پھر ایک آواز دوسری آئے گی پہلی آواز جبرائیل کی ہوگی اور دوسری آواز شیطان کی ہوگی پھر فرمائے یہ آواز رمضان میں ہوگی اور ماں یعنی جنگ کی گھن گرج جنگ کی تیاریاں اس کے شعلے اور ریڈیشنس یہ شوال میں نکلیں گی اور زلقادہ میں باقاعدہ بغاوت ہوگی اور ذی میں خون ہوگا ذی میں خون ہوگا تو یہ حالات یہ مہدی علیہ السلاۃ والسلام کے آمد کے حالات ہیں اور جو بات میں نے پہلے کی وہ بھی سن لیجیے میں سلمت رضی الح تعلیٰ انہوں بڑی مشہور روایت قالصمۃ رسول الما صحول یقون و اختلاف ان دعتی خلیف فیق رجو رجم بنی ہاشم فیتی مکت فیست رجوح فیص تخرجو ہن نا سم بئی تی و قاری ہن فیوبا یون ہو بین رکنی ولمقام آپ نے فرمایا ایک بادشاہ کے مرنے پر اختلاف ہوگا بغاوت اور اختلاف جو اس وقت بہت شدید ہے خاندان بنی ہاشم کا ایک شخص اس خیال سے کہ لوگ مجھے خلیفہ نہ بنا لیں مدینہ سے مکہ بھاگے گا لوگ اسے پہچان کر کے یہی مہدی آخری الزمٰ ہے گھر سے باہر لائیں گے اور حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ان کے نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی ہاتھ پر بیعت کریں گے دوسری روایت میں ہے کہ وہ کعبے کے پردوں میں چھپے ہوں گے لیجئے دیکھ لیجئے کعبے کے گرد پردوں پر پہ پہنچنے سے پہلے دو بڑی دیواریں قائم کر دی گئی ہیں دو بڑی دیواریں قائم کر دی گئی ہیں کوئی بندہ بیت اللہ کے پردے کو ٹچ نہیں کر سکتا سوال یہ ہے کہ اس کا کرونا سے کیا تعلق ہے تو حالات جس تیزی سے بگڑ رہے ہیں صرف اور صرف یہ فکر ہے کہ اللہ ایمان سلامت رکھنا ایمان نہ لٹ جائے ایمان لٹ گیا تو سب کچھ جاتا رہے گا ایمان نہ بچا تو کچھ نہ بچا ایمان بچانا اصل ہے باتیں کرنا تو بہت آسان ہے جی میں آتا تو ہے کہ شہید ہو جاؤں پر سنے ہیں کہ ظالم جان ہی سے مار دیتے ہیں کہنا تو بہت آسان تھا اب جو حالات پڑے ہیں تو ہم تو نماز تک پڑھنے مسجد جانے سے گھبرا رہے ہیں حکومت رساری اسی آواز کے پیچھے چل رہی ہے مکتب بند مسجد بند جمے بند بیت اللہ بند مسجد نبی شریف بند تبلیغی جماعت پر پابندی دین داروں کو پر لان تان یہ کیا ہے کافارا کفر کفر کیسے دین اسلام کو اور دین کو اور ہمارے بڑے بڑے جو شاعر تھے ان کو کیسے بند کر رہا ہے یہ ابھی ٹیسٹ کیس ہے آگے دیکھیے کیا ہوگا آگے دیکھیے کیا ہوگا تو حالات جب آتے ہیں تب ایمان کا پتہ چلتے ہے کہ ایمان بچانا کتنا مشکل ہے اس لیے آپ اسلام نے فرمایا کہ ایک مومن جو اپنے آپ کو مومن سمجھتا ہوگا دجال کے پاس جائے گا اور وہ شک اور شبے میں پڑ جائے گا اس سے بات کر کے آج ہم اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں لیکن دجالی تہذیب نے ایک نیا وار کیا ہے ایک جھٹکا لگا ہے اور ہم کیسے پھڑ پھڑا رہے ہیں لرز رہے ہیں موت سے کانپ رہے ہیں اگر کل کو کھانا بند ہو گیا اور کہا گیا کہ چھوڑ دو سب نماز اور ایمان تو روٹی ملے گی تو ہمارا کیا بنے گا بس یہی ایک بات ہے جس کے لیے یہ ساری بات میں نے عرض کی ہے اے اللہ ایمان سلامت رکھنا اے اللہ ایمان سلامت رکھنا اے اللہ ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرما اور ہم سب کو اپنی عبادت کے اندر مجاہدہ کرنے مشقت برداشت کرنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی سچی محبت نصیب فرما جی تو چاہتا ہے کہ یہ سب سوشل میڈیا اور یہ ساری دنیا کے اوپر جو سکشتانی آوازیں ہیں ان کو چھوڑ چھاڑ کر کہیں دور چلے جائیں کسی جنگل میں جا کر کسی باڑی کی کھو میں بیٹھ کر اللہ اللہ کریں لیکن یہ بہت مشکل ہے یہ بہت مشکل ہے جو تین وقت کھانے کے عادی ہوں جو پیٹ کو پورا بھرنے کے عادی ہوں وہ کہاں پتے چاپ سکتے ہیں اور کہاں ذکر کی اللہ اللہ سے ان کی پیٹ بھر سکتی ہے ہم سب کا یہی حال ہے اس لیے کہ ہم کمزور بندے ہیں ہم اللہ سے عافیت کو طلب کرتے ہیں تو صبح اور شام اپنی ایمانوں کی سلامتی مانگا کیجئے اور ایمان کی سلامتی کو سب سے زیادہ اہم رکھیے اور جتنی بھی اس وقت احتیاطی تدابیر کر رہے ہیں اپنی بات دہرا رہا ہوں میں خود بھی احتیاطی تدابیر پر کار بند ہوں احتیاطی تدابیر کو ضرور کیجئے لیکن موثر بذات نہ سمجھیے یہ نہ سمجھیے کہ کوئی ماسک یا کوئی ہاتھ کو ڈس انفیکٹ کرنے والا وہ مجھے موت سے بچا دے گا یہ سمجھئے کہ کرنے والی ذات میری اللہ کی ہے جتنا ایمان یقین پختہ ہوگا اتنا ہی ہمارا ان تمام چیزوں سے بچنا آسان ہو جائے گا ورنہ خوف اور دہشت سے مر بھی جائیں گے اور ایمان بھی جاتا رہے گا اللہ ہم سب کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے و آخر تعوانہ ان الحمد للہ رب العالمی تھوڑی دیر جیسا کہ ہم نے کل بھی ایمان کی تجدید کے لیے لا اللہ کا ورد کیا تھا آج بھی تھوڑی دیر لا لمبا ورد کریں گے